انَّ الحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا كَمَاتِ وَلَا كَمُوتٌ مَا إِنَّا وَانِقٌ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا the uh -huh.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 وكل ظلالة في النار قال الله سبحانه وتعالى في فظل الله ذلك فظل الله يؤتيه من يشاء والله واتع عليم اللهم سل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تعریفات اللہ سبحشان کے لیے لا تعداد السلام سید المرسلین امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار رہنتے ہوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر اللہ سبحشان قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں سورت المائدہ ہے آیت نمبر چون ہے اے ایمان والو تم میں سے جو کوئی بھی اپنے دین سے مڑ جائے گا ان قریب اللہ ایسی قوم کو لائیں گے کہ وہ قوم اللہ سے محبت کرنے والی ہوگی اور اللہ ان سے محبت کرنے والا ہوگا وہ لوگ مومنوں کے لیے انتہائی نرم دل ہوں گے اور کافروں کے لیے انتہائی سخت ہوں گے اللہ کی خاطر فقط اللہ کی خاطر جہاد کریں گے اور اس جہاد کے دوران انہیں کسی کی ملامت کا کوئی خوف نہیں ہوگا اور یہ مقام جو ہے ذالک فضل اللہ یہ اللہ کا خاص کرم اور مہربانی ہے اور یہ ہر کسی پہ نہیں ہوتی یو تی میں جسے اللہ چاہتے ہیں یہ مقام مکا فرما دے محترم بھائیوں دوستو آج ہر طرف گہما گہمی کا دور اور جس طرف ہی دیکھو افرات زر مال و دولت کی ریل پیل کے پیچھے انسان پڑا ہوا ہے لیکن ایک بہت بڑا فریضہ ایک بہت بڑا کام کہ جو ہمارے عقیدے کا حصہ تھا جس کو اللہ نے قرآن میں اتنی مرتبہ بیان کیا کہ ہم شمار ہی نہیں کر سکتے اور وہ ایسی خوبی اور وصف ہے جو اللہ اپنے انبیاء کو عطا کرتے ہیں انبیاء نے اس کو اپنایا اس کے بعد ان انبیاء کے پیروکار جو نیکوکار لوگ تھے پھر انہوں نے اس وقت کو اپنا لیا اور یہ وہ کام ہے کہ جس کے بغیر عقیدہ توحید نامکمل ہے عقیدہ توحید مکمل ہو ہی نہیں سکتا عربی کے اندر اس کو الحب للا والبغض ولبغد کہ اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے دشمنی یہ ایک ایسا عقیدے کا حصہ ہے کہ جس کے بغیر نہ تو اسلامی معاشرہ قائم ہو سکتا ہے اور نہ ہی اسلام کا نظام چل سکتا ہے عقیدہ الولا ولبرا بیان تو کیا جاتا ہے لیکن اس کا روح کچھ اس طرح سے موڑ دیا جاتا ہے کہ جس طرف صحابہ کرام اور نیکوکار لوگ اللہ کے لیے اپنی قربانیاں پیش کرتے آئے ہیں فقط ان کی قربانیوں کو پیش کر کے مسئلہ سمجھا دیا جاتا ہے کہ یہی ہے اللہ کے لیے محبت اس میں ہمارا کوئی اختلاف نہیں کہ والذین آمنوا وشد کہ جو مومن ہوتا ہے وہ اللہ سے محبت کے معاملے میں انتہائی سخت ہوتا ہے ایک طرف پوری انسانیت کھڑی ہو جائے پوری دنیا کھڑی ہو جائے دوسری طرف اللہ سے محبت کا معاملہ ہو تو مومن ہمیشہ اللہ کی محبت کو ہی چنا کرتا ہے لیکن یہ جو محبت اللہ کے لیے اور دشمنی بھی اللہ کے لیے یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جب بندہ اس کو اپنا لیتا ہے پھر ایک بہت بڑی تبدیلی انسان کے اندر رونما ہو جاتی جب وہ اس عقیدے کو اپنا لیتا ہے اسلام کے دائرے میں آ جاتا ہے تو پھر سب سے پہلے اسے الفب اللہ البغ کو اپنانا پڑتا ہے جب وہ اسلام میں داخل نہیں ہوا تھا ابھی کافر تھا اس کے کچھ دوست و محباب تھے رشتہ دار تھے برادری تھی وہ ان سے بڑی محبت کرتا تھا ان سے دوستی رکھتا تھا لیکن اب اس نے اسلام کو قبول کر لیا ہے اب اس عقیدے کی وجہ سے الحب اللہ والبغض البحداللہ کی وجہ سے اب چینجنگ آئے گی اس میں تبدیلی آنی چاہیے کہ جو پہلے دوست تھے اب وہ اس کے دشمن بن جائیں گے اور جو پہلے دشمن تھے اب وہ اس کے دوست بن جائیں گے اور دوست بھی ایسے بنیں گے کہ اس دوست کے لیے وہ اپنی جان بھی لٹا دے گا اپنا مال بھی لٹا دے گا اس کو کہتے ہیں اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے دشمن سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے قبیلے کے اندر اپنے علاقے کے اندر جب پیدا ہوتے ہیں باپ بھی ہے رشتہ دار بھی ہیں برادری بھی ہے نمرود بادشاہ ہے جس کے احکامات چلتے ہیں جس کا حکم مانا جاتا ہے یہ سارے کے سارا ایک ماحول اور معاشرہ بنا ہوا تھا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے سمجھ اتا فرمائی جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا دین سمجھ آ گیا اللہ کی وحدانیت سمجھ آ گئی سب سے پہلا اعلان سنیے سب سے پہلا اعلان الحب اللہ والبغض الف اللہ نے اس کو قرآن کے اندر بڑا ہی کھول کے بیان کیا کہ ابراہیم کھڑے ہو گئے اپنے باپ کو مخاطب کیا اپنی برادری کو مخاطب کیا اپنے بادشاہ کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ سارے کے سارے تم سن لو کل تک میں ابراہیم تمہارے ساتھ تھا لیکن آج میں اللہ کے ساتھ ہوں اگر تم اللہ پر ایمان نہیں لاؤ گے تو سن لو میں ابراہیم آج سے تمہارا کھلا دشمن ہوں اللہ بہت بڑی بات ابراہیم علیہ السلام کر رہے فرد واحد ہیں لیکن اس عقیدے کو جو اللہ چاہتے تھے کھلے عملہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سن لو کل تک میں تمہارا بیٹا بھی تھا کل تک تمہارا میں رشتے دار بھی تھا کل تک تمہاری میں حکمرانی کے اندر تمہاری رعایا میں بھی شامل تھا لیکن آج اللہ نے مجھے عقیدہ توحید کی سمجھ دے دی ہے تو سن لو جو اللہ پر ایمان نہیں لائے گا جو اللہ کے حکم کو نہیں مانے گا جو اللہ کے احکامات کو نہیں مانے گا میں ابراہیم کے ہوں میں تم سب کا دشمن تم میرے دشمن یہ دشمنی اس وقت تک چلتی رہے گی جب تک تم ایک اللہ کے حکم کو مان نہیں لی بات چلتی رہی سلسلہ چلتا رہا الحب اللہ اللہ کا یہ حکم چلتا رہا موسا علیہ السلام پر شریت آئی اب پھر جو اس کو پالنے والا ہے اس کا روٹی روزی اس کو کھلا کے پال پوس کے اس کی نشو نما کرنے والا لیکن جب اللہ نے اس کو سمجھ دے دی موسا کو شریعت مظاہرہ کی سمجھ آ جاتی ہے موسا علیہ السلام فروم کے سامنے کھڑا ہو گیا کہتا ہے کہ دیکھ تو اللہ پر ایمان لے آ اکبر اب یہ شخص تو اس کا بہت بڑا موسم تھا اس میں اس کے بڑے احسانات تھے موسیٰ کو جب ندی میں بہا دیا گیا تم سنتے رہتے ہو ارے اس صندوق کی میں اس بکسے کے اندر سے اٹھا کے وہ آسی آسی اس نے اٹھایا پھر موسا کے پیسے پہ یہ پلتے رہے جب جوان ہو گئے جوان ہو کے قتل کیا قتل کرنے کے بعد دور علاقے میں نکل گئے پھر اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ موسا فروم کے پاس اب اس کو اللہ کی محبت اللہ کی چاہ فروم کے سامنے لا کے کھڑا کر دیتی ہے اور کہتے تو اللہ کا باغی ہے میں تجھے اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں ارے یہ موسا کو کس چیز نے فروم کے سامنے کھڑا کیا وہ یہی چیز تھی الحمدوللہ آج اگر موسا کچھ بھی نہیں کر رہا فروم کے ساتھ تو کس لیے ایک اللہ کے لیے موسا کو پتا ہے میرا ساتھی کوئی نہیں میرا رشتے دار کوئی نہیں میری فورس کوئی نہیں میری کوئی سیکورٹی نہیں ہے فروم بڑا ظالم ہے مسلمانوں کو قتل کرواتا ہے خواتین کو بیوہ کرتا ہے کو یتیم کرتا ہے لیکن موسا ڈرے نہیں اللہ آج فروغ کے ساتھ دشمنی کس لیے ایک اللہ کے لیے دشمنی کو لے کے کھڑا ہے موسا علیہ السلام اور موسا علیہ السلام کے بعد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دور آتا ہے اللہ ہوا او محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ظلمفوں کے تذکرے تو تم نے سنے ہی ہوں گے رم نبی علیہ السلاط وسلام اور آپ کی شان و فضیلت تو بہت ہی آلہ ہے کیا تم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل جو جنگ بدر تک آپ نے پیش کیا اس کے بعد اپنی زندگی کے سارے کے سارے اوقات جو تھے آپ اپنے صحابہ کو اسی معاملے کے اندر کہ اللہ کے لیے محبت کرنا اللہ کے لیے دشمنی کرنا نبی علیہ السلام نے سکھایا کیا سیرت کے اس پہلو کو بلا دیا گیا آخر کیوں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر خواہش کرتے پتھر پڑے خون نکلا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خون کو صاف کرتے صاف کرنے کے بعد نبی علیہ السلام اللہ سے مخاطب ہوتے ہیں کہتے یا اللہ اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خون اور تو اس سے راضی ہے تو اللہ مجھے کوئی پرواہ نہیں مجھے اپنے خون کی پرواہ نہیں ہے میرا رب تو راضی ہو جا اللہ یہ والے میرے دشمن نہیں ہیں یہ تو میرے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں دور پڑے سے اللہ میں ان کے لیے کیوں آیا ہوں فقط تیرے لیے آیا ہوں تیرے دین کے لیے آیا ہوں تیری اسلام اور توحید کے لیے آیا ہوں اے اللہ آج ان کے ہاتھوں سے پتھر کھا رہا ہوں تو تیرے لیے اگر تو راضی ہے تو میں محمد کو اپنے خون کی بھی پرواہ نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے محبت کا یہ معاملہ لے کے چل جلتے گئے چلتے گئے راستے میں رکاوٹیں آتی رہی آپ نے سب کو کاٹتے چلے گئے ابو اپنا کردار پیش کرتے چلے گئے عمر اپنا کردار پیش کرتے چلے گئے جنگ بدر ہوتی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں تلوار لے کے کھڑے ہوئے ہیں ابو بکر عمر بھی تلوار لے کے کھڑے ہیں عثمان والی بھی تلواریں لے کے کھڑے ہیں ازیفر بھی اپنے ہاتھ میں تلوار لے کے کھڑے ہیں ارے مقابلے میں کون ہے ارے کوئی اور ہے کوئی قریسی ہاٹمی سے ہٹ کے ارے نہیں سامنے کون محمد کا چچا کھڑا ہوا ہے ارے سامنے کون محمد کے چچا کی اولاد کھڑی ہوئی ہے سامنے کون ابو بکر کا بیٹا کھڑا ہوا ہے سامنے کون عمر کا مامو کھڑا ہوا ہے اللہ کی کدم ادھر بھی رشتے دار ہے ادھر بھی رشتے دار ہے رشتہ لیکن یہ تلواریں یہ تلواریں چلنے کے لیے بے سال ان کی گرد کاٹنے کے لیے بے سال ان کے ٹکڑے کرنے کے لیے بے سال آخر کیوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اتنا راسک کر دیا تھا کہ دیکھو محبت اللہ کے لیے ہے اگر ان کی قتلنے کارتے ہیں تو کس کے لیے ایک اللہ کے لیے کارتے ہے ابوبکر بھی اگے بڑھتا ہے عمر بھی آگے بڑھتا ہے اللہ کی قسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگے بڑھے وہ تلواریں چلی کئی پہ محمد کے رشتہ دار قتل ہوئے کہیں پہ ابوبکر کے رشتہ دار ہوئے کہیں پہ عمر کے رشتہ دار قتل ہوئے اخر کیوں ان کے تینوں میں یہ عقیدہ پختہ ہو چکا تھا کہ ہماری محبت اللہ کے لیے ہے ماموں اور باپ تھا لیکن آج یہ اللہ رسول ہے یہ نہ دیکھنا کہ ان کے نام جو ہے, مسلمانوں کی میں ہے. ارے یہ, نہ دیکھنا کہ یہ مسلمانوں کے محلے کالونی اور ملک میں رہتا ہے لہٰذا اسے کچھ نہیں کہا جائے گا ارے جب وہ سامنے کھڑا ہو دشمن کی صفوں کے اندر جب وہ کھڑا ہو کفار صفہ کے اندر جب محبت کی پینگے کفار کے ساتھ کر لے وہ سب بندی کفار کے ساتھ کر لے دوسری طرف اہل اسلام اہل توحید مسلمان مسلمانوں کا اللہ پر کھڑا ہو تو پھر یہ نہیں دیکھنا کہ اب اس کا نام مسلمانوں والا ہے اس وقت الحب لله والبغض لله وہ تیرا رقیدار ہے وہ تیرا عزیز ہے وہ تیرے جناب گلی محلے کا بڑا ہے وہ تیرے ملک کا بڑا ہے ارے کوئی بھی ہے پھر تیری تلوار رکنی نہیں چاہیے کیونکہ تیری محبت بھی ان کے ساتھ اللہ کے لیے ہونی چاہیے اور تیرا بغض بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے اس معاشرے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کریٹ کیا قائم کیا وضع کیا اور مسلمانوں کو ایک بہت بڑا درد دیا کہ مسلمانوں یاد رکھنا اپنے آپ کو اللہ کے لیے محبت کے لیے کھڑا کر لو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ درد دیتے تھے ابو وہ ادریس فولانی رسم اللہ کہتے ہیں میں معاج بن جبل رضی اللہ تعالم سے ملاقات کرتا ہوں آپ سے ملتا ہوں اور میں نے کہا ہے معاذ رضی اللہ تعالی میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں معاذ کہتے ہیں رضی اللہ تعالم واقعہ تو مجھ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے کہنے لگے ہاں ہاں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں تو کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی کہ اللہ فرماتی ہیں اللہ حدیث کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے تو اللہ کی محبت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے اس کا ایک دوسرے کا ملنا اللہ کے لیے ہے تو اللہ ان دونوں سے محبت کرتا ہے ان کا بیٹھنا اللہ کے لیے ہے اللہ ان سب سے محبت کرتا ہے ان کی آپس میں خرچ کرنا ایک دوسرے پہ اگر اللہ کے لیے ہے اللہ ان سے محبت کرتا ہے ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ معاشرہ بنا رہے ہیں کہ آپس میں ملو اللہ کے لیے آپس میں خرچ کرو اللہ کے لیے آپس میں مجلس کرو اللہ کے لیے آپس میں رشتے داری کرو اللہ کے لیے آپس میں جو ہے کاروبار کرو اللہ کے لیے آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرو اللہ کے لیے آپس میں معاملات کو حل کرو اللہ کے لیے ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاشرہ جو ہے قائم کرنے کی کوشش کر رہے تھے صحیح مسلم کے اندر سیدنا اللہ ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نوجوان بڑے ہی کٹھن راستوں سے گزرتے ہوئے جا رہا تھا جب پہاڑی کے اوپر چڑھتا ہے اللہ کے طرف سے ایک فرشتہ آ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کہاں چلے کہنے لگتا ہے کہ میں اپنے فلان دوست مسلمان بھائی سے ملنے جا رہا ہوں آگے فرشتہ کہتا ہے کیا تیرے اوپر اس کے حسانات ہیں اس لیے جا رہا ہے اللہ اکبر اور یہ باتیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں سکھا رہے ہیں یہ چند واقع کر کے تمہارے سامنے رکھوں گا کہ ان کا مقصد کیا تھا پیارے محبوب نے ایسا معاشرہ کیوں بنایا ارے نبی علیہ السلام اس طرح کا معاشرہ کیوں بنانا چاہتے تھے کہ تمہاری محبت اللہ کی محبت کی بنیاد پہ ہونی چاہیے ارے تمہاری بغض و عداوت و دشمنی اللہ کے لیے ہونی چاہیے اور کسی معاملے کے اندر نہیں فرمایا فریدہ کہتا ہے کہ تجھے تمہارے اوپر کوئی احسان ہے اس کے کہنے لگا نہیں نہیں کوئی احسان نہیں ہے تو پھر کیوں جا رہا ہے کہتا مجھے اللہ کے لیے اس سے محبت ہے کیوں وہ نماز پڑھنے والا ہے وہ دیندار ہے بار ایک ہے اللہ کے سامنے آج بھی وہ انتظار کرنے والا ہے میں اس لیے اس سے محبت کرتا ہوں کیونکہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے کہتا ہے ان رسول اللہ ارے میں اللہ کا بھیجا ہوا فریشہ ہوں اللہ نے مجھے بھیجا ہے اگر تو اس وجہ سے اس سے محبت کرتا ہے تو اللہ نے مجھے پیغام دے کے بھیجا کہ اللہ بھی تھی محبت کرتا اور میرے بھائیوں آج وہ سیما عمر کہا کرتے تھے رضی اللہ تعالم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم ایک دوسرے سے بڑی محبت کرتے تھے لیکن آج ہم نے پیسے سے محبت شروع کر دی ارے یہ کوئی بہت بات کی بات نہیں سیدنا عمر کے دور کی بات ہے کہتے ہیں کہ ہم آپس میں پیسے کے لیے محبت کرتے ہیں جس کا سٹیٹس اچھا ہے کار کوٹھی ہے اس کا میرے جول اچھا ہے اس کے ساتھ تو میری بڑی محبت ہے لیکن ایک غریب ہے پرانے کپڑے ہیں جوتی ٹوٹی ہوئی ہے لیکن اللہ والا ہے اللہ کا بندہ ہے شریعت سے محبت کرتا ہے اس سے ہمارا کوئی تعلقات نہیں ہے یہ بات سیدنا عمر رضی اللہ تعالی نے بہت پہلے کہہ دی تھی کہ محبت پیسہ پیسہ بنیاد بن گیا اللہ کے لیے محبت کرنا ایک بہت بڑے اجر کا کام تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح مسلم کے اندر فرمایا ان اللہ یقون یومل آمہ اللہ قیامت والے دن فرمائے گا کہ کہاں گئے وہ لوگ آج میں ان کو انعام دینا چاہتا ہوں انعام یوم قیامہ یہ قیامت کا دن جب پیغمبر ہمبر گٹھنے دیکھ کے کھڑے اللہ کے سامنے اللہ سلم اللہ ہمیں بچا لے اللہ ہمیں بچا لے اولیا اپنی جگہ رو رہے ہیں سولہ اپنی جگہ رو رہے ہیں سالین اپنی جگہ رو رہے ہیں ارے کوئی کپنوں تک اپنے پسینے میں ڈوبا ہے ارے کوئی کھوڑی تک اپنے پسینے میں ڈوبا ہے ارے کوئی ہوتے کھا رہا ہے سو سورج چان میل کے فاصلے پہ آ پہنچا ہے زمین تانبے کی طرح گرم ہو رہی ہے ارے اللہ اعزاز دینا چاہتا ہے اللہ تو کسے اعجاز دینا چاہتا ہے اور کون سا اعزاز دینا چاہتا ہے اللہ فرمائیں گے وہ بندے جو میرے لیے محبت کرتے تھے جو آپس میں میری خاطر محبت کرتے تھے میری خاطر کو دواوت رکھتے تھے میرے لیے دشمنی رکھتے تھے آج میں ان کو اپنے تخت کا سایہ تھا کرنا چاہتا اور یہ کوئی چھوٹا سا مقام نہیں اللہ کی قسم ارے اللہ کے سخت اور عرص کا سایہ ارے جسے مل گیا اس کے بارے نیارے ہو گئے الے وہ جنت اور پھر دوست کا مالک بند بیٹھا ارے جسے اللہ اپنے عرص کا سایہ دے دے نہ اس کا حساب و کتاب نہ اس کی بات پرش نہ اس کو جہنم کا عذاب نہ فرستوں کے کوڑے نہ فریستوں کے اتھوڑے نہ جہنم کے انگارے بلکہ سیدھا اللہ کی توفیق سے اللہ کے حکم سے جنت میں جائے گا اور سبب کیا صرف اللہ کے لیے محبت کرتا تھا اگر کسی سے کرتا تھا اور بغض دو دعوت دشمنی رکھتا تھا تو فقط ایک اللہ کے اندر اور یہ معاشرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں قائم کر رہے ہیں مستدرک حاکم کے اندر آتا ہے سیدنا عبداللہ اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں ارے سنو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو کیسے جوڑنا چاہتے تھے کیسے ان کی محبتیں آپس میں بڑھانا چاہتے تھے لیکن مسلمانوں کو توڑا گیا ایک بہت بڑی سازش کے تحت مسلمانوں کے اتحاد کو پارا پارا کیا گیا ٹکڑوں کے اندر بانٹ کر چھوٹے چھوٹے کسے بنا دیے گئے ارے مسلمان تیری کیا چان تھی اگر بڑے اعظم افریقہ کا تو نقشہ اٹھا کے دیکھتا ارے وہاں پہ ساڑھے چار ارب مربع میل کا تو حکمران ہوا کرتا تھا ارے تم یورپ بڑے اعظم یورپ یہ آج بہت بڑی طاقت امریکہ جو بنا بیٹھا ہے ارے تم تاریخ پڑھ کے تو دیکھو چالیس لاکھ مربع مل چکے مسلمانوں نے کی اور لا الہ از اللہ کا وہ پرچم وہ پرچم لہرایا کہاں پہ آج جہاں پہ امریکہ قائم ہے وہاں تک مسلمانوں نے محمد کی اس دعوت کو پہنچایا محمد کے دین کو پہنچایا اور اس کے بعد دنیا کے تین بڑے آزموں کے اندر مسلمانوں نے تقریباً نو ارب مربع میل نو, نو کروڑ مربع میل کی جو ارادی تھی اس کے اوپر مسلمانوں نے کیا اللہ اکبر اپنی حکومت کی اللہ کی توحید کے پرچم کو لہرایا تھا کس بنا پر اسی بنیاد پر کے مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں جوڑ کے رکھا تھا اور ایک کوئی ایک ساتھ اٹھاتا دوسرا اسے بٹھا دیا کرتا تھا اللہ اکبر مستد رکھا کے میں آتا ہے سیدنا اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ محمد کا ایک صحابی تھا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر میں کسی نے توفہ بھیجا کس چیز کا بکری کی کھیری بھیجی بکرے کا ہر تحفے کے طور پہ ہدیہ کے طور پہ بھیجتا ہے اس کے گھر میں آتا ہے اس کی بیگم جو ہے اس کو وصول کر کے پکانے کی تیاری کرتی ہے وہ سال بھی اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے کہتا ہے اللہ کی قسم اس کو میں نہیں کھاؤں گا میں اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک فلاں گھر میرا مسلمان بھائی ہے اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس کی بیوی ہے کئی دنوں سے سنا ہے وہ بھوکے بیٹھے ہے اگر میں مر بھی گیا تو کوئی بات نہیں میں اپنے بھائی کو کھلاؤں گا وہ سری وہاں سے چلتی ہے اس بھائی کے گھر میں پہنچا دی اب وہ کھانے کے لیے تیار ہوئے تو کہا, نئی, نئی, ہم نہیں کھائیں گے ہم نے سنا ہے مدینے کی نام لیتا ہے, ہے. ہے. پانچواں چھٹے کا نام لیتا ہے ابد اللہ کہتے ہیں رضی اللہ سالم یہ سر گھروں میں گھومتی ہوئی دوبارہ اسی پہلے صحابی کے گھر میں آ جاتی ہے کسی نے بھی نہ کھائی دونوں کے ساتھوں کے تو گھرانے جو تھے وہ بھوکے بیٹھے رہے اسری کو کسی نے نہ کھایا ارے تکلیف کیا تھی ارے ان کو کیا پریشانی تھی ارے کس چیز کا غم تھا کس لیے وہ استری کو نہیں کھا رہے تھے اس دعوت کو نہیں کھا رہے تھے ارے محمد نے مزاج ایسا بنایا تھا الحبل اللہ اللہ. اس اللہ کے لیے محبت نے مجبور کر دیا ہم اسری کو نہیں کھائیں گے اس حدیت کو نہیں کھائیں گے ہمارا بھائی بھوکا رہے ہم اس کو کھا رہے لیکن ہم نے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے اگر ڈاکٹر آفیہ صدیقی کے قسم کو پاڑا گائے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے اسے غیر مارم نوتے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے اب کی جیلوں میں مؤ کس کیا ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے گوانتا ناپوں میں مسلمانوں کو تسلیم کی جائے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے ارے ایک پادری کا قرآن چلائے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے ارے پادری محمد کے کارٹون بنائے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے آخر وجہ کیا تھی وجہ یہی ہے کہ محمد کیا کہتے تمہاری محبت اللہ کے لیے ہوتی اللہ آج ہماری محبت اللہ کے لیے نہیں ہمارے اندر یہ سوچ نہیں آج ہماری محبت صرف پیسے کی خاطر ہیں دولت کی خاطر ہیں اپنے مکان اپنے زر اپنے سارے کے سارے معاملات ہمیں زیادہ عزیز ہیں مسلمان کٹتے ہیں کٹ جائے مسلمان مرتے ہیں مر جائے. ہمیں سے کوئی فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس معاشرے کو اللہ سے محبت کی بنیاد پر کھڑا کرنے کے لیے کہ ایک شخص کسی بیمار کی بیمار کرسی کے لیے جاتا ہے سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث آتی ہے بیمار کرسی کے لیے گیا اس کی تیمارداری کی کہ اللہ تجھے شفا دے لاباشتہ ہو رہا ان شاء اللہ اللہ مادھی ربھی لا, لا کا شفا شا شفا یہ اس کو دے رہا ہے صحت کی اس کے بعد جب واپس پلٹتا ہے تو من اللہ بے اپنی پکار کو بلند کرتا ہے اے میرے بندے اپنے مسلمان کی تیمارداری کرنے والے وہ رب تجھے خوشحال کرے گا تجھے خوشحالی عطا کرے گا اور ساتھ ہی اللہ فرماتے ہیں تو نے اپنے لیے جنت میں ایک محاوسامیر کر لیا ہے ارے محمد وترما اسرے کو دوڑتے چلے گئے اور اللہ نے اپنے نبی کا ساتھ دیا اللہ کی قسم صحیح مسلم اٹھا کے دیکھو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے روز اللہ سبحانہ و تعالی ایک بندے کو کھڑا کریں گے اور اسے اس پوچھیں گے او میرے بندے کل میں بیمار ہوا تھا مجھے بخار ہوا تھا مجھے تکلیف ہوئی تھی مجھے یہ ہوا تھا مجھے بہت زیادہ تکلیف کے اندر نے پایا اور میری داری کرنے بھی نہ آیا بندہ حران ہوا اور کہے گا اللہ میں تیری تیمار داری کیسے کروں رب العالمین ارے تو تو رب العالمین ہے میں تیری تیمار داری مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا اللہ فرمائیں گے ارے تو جو ہے پڑوسی وہ بیمار ہوا تو نہیں گیا اس کی بیمار کورسی کے لیے نہیں گیا اس کی عیادت کے لیے نہیں گیا ہر کاش اگر تو اس وقت اس بندے کی بیمار کُرسی کے لیے آتا, میں رب کو وہیں پہ پاتا میری رضا کو وہیں پہ پاتا میری جنت کو وہیں پہ پا لیتا تو نے اپنے بیمار بھائی کی داری نہیں کی گویا کہ تو نے اپنے رب کی جنت کو ٹھکرا دی یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو معاشرہ بنانا چاہتے تھے اور اللہ نے نبی کا ساتھ دیا مسلمانوں کو روح بینہم نہ آپس میں ایک دل ایک جان ایک جسم کی مانش اچھا جب کافر سامنے آ جائے بھی کافر سامنے کھڑا ہوا ہے قتل کرنے کے لیے لڑنے کے لیے بالکل بے, بے تاب کھڑا ہے مسلمانوں کی عشتوں کو پارا پارا کر رہا ہے مسلمانوں کی عشتوں کو پامال کر رہا ہے مسلمانوں کی خواتین کو پکڑ پکڑ کے انگریزوں کو دے رہا ہے جیلوں میں ڈال رہا ہے قید و ڈال رہا ہے اللہ کی قسم اللہ نے ایک بہترین سبق دیا تھا روما او پوری دنیا کے مسلمانوں پاکستان سے لے کے امریکہ تک سعودی عرب ایران عراق جب یہ ساری کی ساری مسلمان بیگ اس کے بعد جناب یہ ترکی یہ مصر، یہ ساری کی ساری بیگ کو اللہ حکم دے رہے ہیں ارے مسلمانوں، ہو روحماؤ بینا ہوم ایک جان ہو جاؤ سب مل جاؤ اتحاد کو لازم پکڑ دو چھوٹے چھوٹے مسائل کو مسئلہ بنا کے آپس میں مناظر مت کر دو ایک ہو جاؤ تمہاری سے لٹ گئی تمہارے بچے برباد ہو گئے تمہارے مسلمانوں کو لائنوں میں کھڑے کر کے قتل کیا جائے اس کے بعد بغیر کفن دفن کے دفنا دیا جائے ارے مسلمانوں روح ماؤ بہنا ایک قسم کے مانے کھڑے ہو جاؤ پوری دنیا کے مسلمانوں کی اتحاد کی دعوت اللہ دے رہے ہیں کس بنیاد پر الحب اللہ ولکم تو لاہ کی بنیاد پر اگر کسی سے محبت آئی یہ مسئلہ سمجھ آ جاتا ہے تو اللہ کی قسم بہت سارے معاملات آسان ہو جاتے آج ہمیں بھی نہ ہمیں بھی نہ نبی علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرنا پڑتا اس طرح کہ جس طرح آج مشقت کے اندر پڑھ کے یہ سارے معاملات کیے جا رہے ہیں اللہ کے لیے سارے معاملات آسان ہو جاتے اگر تمہیں کوئی جماعت سلیکٹ کرنی تھی تو بنیاد یہی رکھتے کہ ہم جو اللہ سے محبت کرے گا ہم اس سے محبت کریں گے جو اللہ سے محبت نہیں کرتا ہم اس سے محبت نہیں کرتے اگر تم نے کوئی رشتے داری سلیکٹ کرنی تھی بنیاد کو امیر بنانا ہوتا بنیاد الحب اللہ, اللہ ہوتی لیکن ہم نے یہ سارے کے سارے معاملات سے پچھتال لیے ہم نے دیکھا ہمارا یہ فلام بزرگ بڑا, بڑا بڑا بڑی سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے یہ ایم کی سیٹ پہ ہے یہ چھ کی سیٹ پہ ہے لہٰذا اس کی اس کرسی کی وجہ سے اس کو سلام کیا جائے گا اس کے تعلقات بڑے بڑے بادشاہوں کے ساتھ ہیں فلاں ملک کے ساتھ اس کا امیر جا کے ملتا ہے وہاں سے اس کو ریال اور ڈالر ملتے ہیں لہٰذا اس بنیاد پہ ان کو سلیکٹ کیا گیا اس لیے کیا ہوا زیادہ دیر نہ چل سکے زیادہ دیر دشمن کا مقابلہ نہ کر سکے بنیاد غلط بنیاد غلط تھی اگر بنیاد الحبود پہ ہوتی تو ہمارے بڑے اگر غلطی کرتے ہم اپنی راہ جدا کر لیتے کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں جا سکتے کیونکہ تم اللہ سے محبت کے معاملے میں کمزور ہو گئے اللہ سے محبت کے معاملے میں تم کم دور نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری اور مسلم کے اندر آتا ہے پیارے حبیب فرماتے ہیں یہ مومن کی مثال اس طرح کی ہے کس معاملے میں محبت کے معاملے میں ترس خانے کے معاملے میں شفت کے معاملے میں ایک قسم کی مثال ہے ایک قسم کی مثال اگر جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو سارے کا سارا جسم جو ہے وہ تکلیف محسوس کرتا ہے درد محسوس کرتا ہے لیکن مسلمانوں ہمیں اس بنیاد پہ نہ تو کھڑا کیا گیا نہ اس نظریے پہ کھڑا کیا گیا اگر مولوی تھے انہوں نے تمہیں میٹھی میٹھی تقریریں سنائی اور اس کے بعد ریٹرن ٹو دی پیور اسلام کا نعرہ لگانے والے کہ ہم تمہیں پیور اسلام کی طرف لے کے گے. اللہ کی قسم پیور اسلام انہوں نے یہی نقشہ کھینچا کہ سلوار اسلام اللہ کی کسم یہ تو ظاہری شکل تھی شکل اسلام کی لیکن جو دلی جو اندر کی کیفیت اسلام کی پیور اسلام کی اس سے تمہیں انہوں نے کیا گمراہ کر دیا تمہیں گم کر دیا تمہارے तुम्हारे علیحدہ کر कर تم نے یہی سمجھا کہ ہم صرف لمبی داڑھی کے نفن لی کر کے بال بڑے کار کے ریٹرن ٹو دی پیور اسلام اسلام کی اصل حقیقت کی طرح پلٹ گئے اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں جس پر عمل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری اور پاس کے قریب ہے تو میرے بھائی یہ ریٹرن ٹو دی پیور اسلام نہیں تھا کہ پیور اسلام یہ تھا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ سکھایا تھا الحب اللہ وحب دول اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے بہت سنتی نبی علیہ السلاط کا فرمان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کی ماند ہیں اب میری طرف توجہ تو کریں یہ کام پہلے کیا کریں بھائی سارے آپ کی طرف متوجہ ہو گئے صفوں کا چیرنا انتہائی خطرناک یہ بات یاد رکھیں غالب جامع ترمزی کے اندر حدیث آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص کندھے کراس کر کے آگے جاتا ہے گویا کہ وہ جہنم کی نہر کر کا رازگار بائیش میں احتیاط کیا کریں یہ کوئی بات نہیں کہ ایک شخص بعد میں آتا ہے پہلے آ کے بیٹھ جاتا ہے اس میں کوئی محبت نہیں ہے کوئی ثواب والا کام نہیں ہے بلکہ یہ خطرناک کام ہے کہ ہم سفر کراس کرتے ہوئے کندھے کندھے جو ہے پھلانگتے ہوئے آگے آئیں اور سمجھے کہ اس میں ثواب ہے ثواب وہ ہے ازان جمعہ سے پہلے آئے اللہ اکبر کی سزا سے پہلے آئے گا تو اسے جمعہ کا ثواب ملے گا اللہ اکبر ازان ختم خطیم ممبر میں بیٹھ گیا تمہیں جمعہ کا ثواب نہیں ملے گا یہ بات تو توک ہے کسی کو اچھی لگتی ہے لگے نئی لگتی بالکل نہ لگے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جو ادان ہے جمعہ کے بعد آتا ہے اپنے رجسٹر بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں پھر اسے نماز توہر کا حضر ملتا ہے جمعہ کا نہیں ملتا ہم نے تو یہ رواج بنا لیا کہ جناب جب ادان ہوگی بعض مساجر میں دوسری ادان ہوتی ہے کوئی بادو اکٹھے کرتے ہوئے دوڑتا ہے ارے تم نے شریعت محمد کو مزاق بنا لیا اللہ اکبر محمد ال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان ایک جسم کی مانے رہے اگر اس کے ایک حصے میں تکلیف ہوگی سارے کا سارا جسم جو ہے تکلیف محسوس کرے گا یہ معاشرہ اور یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے بخت کی بہترین مثال دے رہے ہیں کہ اگر ملک کے کسی خطے میں کسی مسلمان کو تکلیف ہوگی تو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہماری آنکھوں سے آنکھوانی چاہیے ہمارے دل کی دھڑکنیں ان کے ساتھ ہونی چاہیے اور یہ یاد رکھو جس ملک کی بنیاد جس خطے کی بنیاد جس علاقے کی بنیاد لسانی بنیاد پر علاقائی بنیاد پر اور جناب نسلی تعصب کی بنیاد پر رکھی جائے گی وہاں پہ لڑائی ہوگی لڑائی وہاں پہ قتال ہوگا وہاں پہ فتن و فساد ہوگا جس کی بنیاد اللہ اکبر اور یہ یاد رکھو اسلام پٹھان ہونے کی بنیاد پر قتل کرنے کو حرام کرار دیتا ہے بلوچی ہونے کی بنیاد پر قتل کو حرام کرار دیتا ہے سندھی ہونے کی بنیاد پر قتل کو حرام کرار دیتا ہے پنجابی ہونے کی بنیاد پر قتل کو حرام کرار دیتا ہے اور آج وہ لوگ جو مسلمانوں کو اس لیے کاٹ رہے ہیں کہ ان کا یہ ہے کہ وہ پٹھان ہے وہ بلوچی ہے وہ سندھی ہے وہ پنجابی ہے اسلام میں ایسی کوئی بات نہیں میرے بھائی اسلام میں یہی سارے کے سارے مسلمان ایک جسم کی مانے کوئی پٹھان ہے وہ بھی مسلمان کوئی بلوچی ہے ارے وہ بھی مسلمان سندھی اور پنجابی ہے وہ بھی مسلمان ہے وہ اللہ کا بندہ ہے اسے کس بنیاد پہ قتل کیا جائے گا جو بنیادیں اللہ نے قرآن میں اور محمد نے اپنی شریعت میں بتائی ہے اگر تو وہ قوانین ان پہ لاگو ہوتے ہیں پھر تو ان کو قتل کیا جائے گا لیکن اس بنیاد پر کہ یہ شخص پٹھان سے قتل کر دو اللہ کی قتل انتہائی جہالت والے کام اور یہ فتوے کون سا کر رہا ہے وہ شخص شادر کر رہا ہے جسے اللہ نے پوری دنیا کے سامنے ننگا کر دیا اس کی مسلمانیت کو ننگا کر دیا پوری دنیا کا میڈیا دیکھ رہا تھا کہ جب اس کے سامنے لکھی ہوئی صورت افلاس آتی ہے اور پوری دنیا کے سامنے وہ صورت افلاس نہیں پڑھ سکا آخر میں یہ کہتے ہوئے چلا گیا کہ مجھے لکھ کر اس طرح دی گئی تھی آئے افسوس اس شخص کے کہنے پہ مسلمانوں کو قتل کیا جائے اللہ اکبر اس سے بڑی جہالت کیا ہوگی اس سے بڑا و فساد کیا ہوگا کہ مسلمانوں کے مسلمانوں کے اتحاد کو پارا پارا کیا جا رہا ہے اپنے ہی گھر میں اپنے سشمنوں کو تیار کیا جا رہا ہے ارے پوری دنیا کے مسلمانوں کو کیا کہا جائے وہ مسلمانوں ہم خود اس بات پہ غور کریں کہ ہمارے اندر یہ فساد کیوں کھڑا ہو رہا ہے یہ لڑائی جھگڑے کیوں شروع ہو رہے ہیں اس کی بنیاد کیا ہے اللہ اکبر اس کی بنیاد یہی ہے جو اللہ قرآن میں بیان کرتے ہیں اے مسلمانوں جو میرے اور تمہارے دشمن ہیں ان کو اپنا دوست کبھی نہ بنانا اور جو یہ سارا کو دوست بنائے وہ جو کفار کے ساتھ کندھے سے کندھا ملائے گا مسلمانوں کے مقابلے میں مسلمان کے مقابلے میں پہلے تو کے مقابلے میں اگر مسلمان بھی ہے وہ کفار کے ساتھ کندھے سے کندھا ملائے گا ارے سنو آپ کا قرآن سورتم سال من کو کفار سے کندے سے کلا پلائے گا کس وجہ سے مسلمانوں سے لڑنے کی وجہ سے اللہ اکبر اللہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص اسی طرح کافر ہو جاتا ہے جس طرح کے وہ سامنے آنے والا کافر یہ ہوتی فتوے چھپتے رہے لیکن مولویوں نے گمراہ کر دیا اگر کوئی ایک کتاب نکل بھی آئی تو پھر اس کے بعد اس پہ پابندیاں بین, اب یہ کتاب نہیں چپے گی اللہ اکبر. اللہ نے ایک مرتبہ پوری دنیا پہ پورے پاکستان سمیت پوری دنیا پہ اس کتاب کو اللہ لے آیا کہ یہ لو جو لوگ تمہارے ساتھی سباغ کے ساتھی بننے کے لیے تیار تھے اللہ نے ان کے قلم سے حق کروا دیا ارے سنو سال الفوزان رحمہ اللہ فتوا پیش کرتے ہیں بہت بڑے عرب کے عالم ہے اور پاکستان میں چھپنے والی کتاب ہے دوستی دشمنی کا میاض اس کے صفحہ ایک سو چھ کے اوپر سال الفوزان رحمہ اللہ کا فتویٰ سنو کہتے ہیں کفار کی معاونت کرنا مسلمانوں کے خلاف کفار کو اپنا مکمل حمایتی بنانا اور سپورٹ فراہم کرنا کفار کی مداسرائی کرنا دوستی کے یہ مظاہر جو ہے ایک بندہ مسلم کو اسلام سے خارج کر دیتے ہیں ایک مسلمان کو کافر بنا دیتے ہیں کہ وہ کسی کافر کا ساتھ دے اس سے دوستی کرے اس کے ساتھ مل کے مسلمانوں کو قتل کرے یہ شاق کیا شریعت اسلام سے ختم ہو جاتا ہے یاد رکھو سال الفظام یہ شیخ ارب کے بہت بڑے اور دوستی دشنی کا میار مکتبہ دار الگلو سے چھپنے والی یہ کتاب اس کے سفا ایک سو چھ کے اوپر یہ فتویٰ موجود ہے اور آگے چلو کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں مجبور کیا گیا مجبور یہ یاد رکھو جتنا بھی مجبور کیا جائے کسی مسلمان کے خلاف جنگ نہیں ہو کسی صورت میں اور شیخ الاسلام ابن تین رحمۃ اللہ علیہ اللہ اکبر ارے بہت عرصہ پہلے ان کا نام لے لے کے لوگوں کو بتایا جاتا تھا ارے یہ تھا یہ اور جو فتوے میرے شیخ نے دیے اللہ کی قسم ان کو چھپا دیا گیا لیکن اللہ نے پھر ان کی قلم سے نکلوایا ارے سنو یہی کتاب ہے دوستی دشمنی کا میاض صفحہ دو سو پچانوے اور چھیانوے پہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ سنو کہتے ہیں جس شخص کو مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے زبردستی نکالا جائے اس کے لیے ہر جائز نہیں کہ مسلمان کے خلاف لڑے حتیٰ کہ وہ اپنے اصلے کو ضائع کر دے اپنی جان دے دے خود قتل ہو جائے لیکن کسی صورت میں کافروں کے زبردستی کرنے کے باوجود وہ کسی مسلمان کے خلاف نہیں لڑے گا وہ قتل ہونا قبول کر لے لڑنے کے لیے تیار نہ ہو اور ملا ملاڑے یہ پیٹو ملا یہ سرکاری ملا اور یہ بڑی بڑی کرسیوں پہ بیٹھ کے اپنے آپ کو شاف مزید سا فلاں فلاں لکھوانے والے اللہ اکبر اور ہم نے معیار ہی ایسا بنایا اللہ کی قسم جس کے زیادہ اختیار چھپتے ہیں ہم اسے بہت بڑا عالم سمجھ لیتے ہیں اور یہ معیار ختم کر دو یہ معیار اللہ کے لیے ختم کر دو اہل علم کے پاس بیٹھو اہل حق کے پاس بیٹھو علماء حقہ کے پاس بیٹھو پھر تمہیں ایسی خوشبو ملے گی جس طرح محمد نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص جو ہے وہ خوشبو والی دکان کے پاس جاتا ہے وہ دوست اس کا ہے خوشبو بیچتا ہے اگر وہ اسے خوشبو نہیں بھی دے گا لیکن اس کی دکان سے اسے ملے گی خوشبو اسے جب بھی پہنچے گی خوشبو اور میٹھی ہوا پہنچے گی اگر اس نے دوستی کسی بھٹی والے سے لگا لی کسی لوہے کو پگھلانے والے سے لگا لی اگر وہ اسے کچھ بھی نہیں دے گا اسے اس بھٹی کا دھواں ضرور پہنچتا رہے گا اس لیے علمائے حقہ کے پاس بیٹھو شیف علی السلام ابن سیم یا رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فتویٰ سنو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی پکا اور سچا پیروکار شیخ الاسلام آہل الحدیث آل سننا اور صلحیب کا ایک بہت بڑا عالم اس کا فتویٰ سنو کہتے ہیں جب ایک عالمی تھی کتاب اللہ و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے کے باوجود برحق مقب کو تر کر دیتا ہے مسلمانوں کا ساتھ دینا چھوڑ دیتا ہے جماعت حقہ کو چھوڑ دیتا ہے کتاب و سنت کا علم بھی ہے صحیح موقف لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتا ہے اور حاکم میں وقت کے ایسے حکم کی تیار بھی کرتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہے ایسا عالم ایسا مولوی ایسا درباری ملا ایسا اختیاری ملا شیخ الاسلام کہتے ہیں یہ شخص کا اور مرتب ہوئے. اللہ میرے بھائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس معاشرے کو اسلامی معاشرے کو اگر کسی بنیاد پہ کھڑا کیا تو وہ اللہ کے لیے محبتیں ہوا کرتی تھی اللہ کے لیے وقت رکھتے تھے صحابہ کا یہی مزاج تھا نبی علیہ السلام کا یہی مزاج تھا تابعین کا یہی مزاج تھا طب تابعین کا یہی مزاج تھا, تھا حتیٰ کہ حضرت آدم سے لے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر صحاب ہر پیغمبر کا یہی مزاج رہا ہے کہ وہ جب بھی کسی سے محبت کرتے تو صرف ایک اللہ کے لیے کرتے تھے اور اگر کسی سے بہ دو عداوت رکھتے تھے تو فقط ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کرتے تھے اللہ مجھے اور رات کو عمل کی توفیق کتاب فرمائے اللہ ہم سب کو یہ عقیدہ صحیح معنی میں سینے کی توفیق تتا فرمائے اللہ ہمیں زندہ رکھے تو اسلام پر اور جب بھی موت دے ایمان کی حالت میں شہادت کی موت محافر